أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيك كبرع للمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبئ إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقذي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب مقصد سورة شوراكا شرک ف دعا کی نفی یعنی پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں ہمیشہ اللہ ہی کو پکارا جائے گا اپنی حاجتوں میں حوامی میں صبا کا ایک ہی مقصد ہے اور یہ صورتیں اسی وجہ سے ترتیب میں ہیں سورہ حامی مومن میں جو دعویٰ تھا شرک فی دعا کی نفی فد اللہ مخلثی نل الدین ہو لا اللہ اللہ فد الح مخلثی نل الدین وقال رب کمدعنی استجب القم اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور یہ کل گیارہ شبہات ہیں ان صورتوں میں یہ چار شبہات یہ سورہ حامیم سجدہ میں بیان کیے گئے کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی آیت نمبر پانچ میں اس کا جواب دیا آیت نمبر چھ میں تمہاری طرح بشر ہوں پھر اگلا شبہ آیت نمبر پچیس میں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بابا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں تو اگر لوگوں کی حاجت پوری نہ ہوتی تو پھر تمہاری بات ٹھیک تھی لیکن لوگوں کی تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں بابا خواب میں بھی آتے ہیں تو اس کا جواب ہم نے ان پر شیاطین کو مسلط کیا ہے اور شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں کہ یہ قرآن یہ, یہ آپ کی طرف سے من کتاب ہے اور آپ نے خود بنائی ہے یہ کتاب کیونکہ آپ بھی عربی قرآن بھی عربی لگتا ہے اس کتاب کو آپ نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس کا جواب کہ اگر کسی اور زبان میں اسے نازل کیا ہوتا پھر تم کہتے کہ آجمی و عربی کتاب آجمی اور پیغمبر عربی یعنی پھر بھی تم لوگوں نے اعتراض سے منع نہیں ہونا تھا بلکہ اعتراض ضرور کرنا تھا اور چوتھا شبہ کہ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں آئی تو اس کا جواب موسا علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ میں دی گئی تھی تو کیا سب نے مانا تھا بلکہ اختلاف اس میں بھی ہوا تھا سورہ حامی شورہ میں تین مزید شبہات پہلا شبہ کہ یہ بات صرف آپ کرتے ہیں یہ توحید کا دعویٰ صرف آپ کرتے ہیں کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے یہ بات آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی تو اس شبے کے دو جوابات ایک جواب آیت نمبر تین میں کدا من قبل یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ یہ وہی ہے اور دوسرا جواب آج کے درس میں شرع لکم من الدین ما وصینا ما وصا ماوسہ نوحا والذی اوحینا الیک کہ یہ بات مجھ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی ہے تمام پیغمبروں کا دین ایک ہے دوسرا شبہ اس صورت میں کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں تو اس کا جواب کہ جن علماء نے توحید سے خلاف کیا ہے تو اصل میں ضد اور اعینات کی وجہ سے اگلی آیت میں اس کا جواب بھی آ رہا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ضد اور اعینات کی بنیاد پہ یہ انہوں نے اختلاف کیا ہے اور تیسرا شبہ کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں آپ ایک بات کہتے ہیں لیکن مشائخ کی کتابوں میں دوسری بات ہے تو اس کے پانچ جوابات دیے گئے ہیں آیت نمبر دس میں پندرہ میں سترہ میں سینتالیس میں اور باون میں کہ کون سی کتاب میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں اور آؤ قرآن پر فیصلہ کریں جس بات میں ہمارا اختلاف ہے آؤ قرآن پر قرآن میں اس کی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں تم بھی اپنی دلیل پیش کرو میں بھی اپنی دلیل پیش کروں گا لیکن قرآن کے قرآن پر یہ فیصلہ کہاں کرنے والے ہیں اور قرآن کے قریب کہاں آتے ہیں تو یہ تین شبہات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور تینوں شبہات کے جوابات یہ دیے جاتے ہیں عیسائیت جی کا تعلق شرالکمدین ماوسینہ ماوسہ بہین وہی آیت نمبر تین کے ساتھ ہے تین میں ایک جواب دیا گیا تھا کہ یہ بات آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی تو اس میں جواب کہ یہ وہی ہے اللہ کی طرف سے اور اسی جواب کا دوسرا پہلو اس آیت میں وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ الادینک یا اللہ کے پیغمبر سے پہلے جن لوگوں کو وہی کی گئی تھی وہ کون تھے تو اس آیت میں ان انبیاء علیہ السلام کا بیان ہے اور یہاں پہ پانچ جلیل القدر پیغمبروں کا اول الاظم پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر سات میں بھی یہی پیغمبر یہ ذکر کیے گئے تھے سوریہنعام میں وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تفصیل مزید سولہ سترہ پیغمبروں کا ذکر وہ کیا گیا تھا وہاں پہ وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں تو وہاں پہ پھر مزید تفصیل ہے سورہ نعام میں بیان توحید ہے اور رد شرک ہے تو تمام پیغمبروں کہ یہاں پہ جو اصول ہیں تو وہ بیان کیے گئے ہیں یہ پانچ اول الاظم پیغمبر اور جریل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یہ ابوالمبیا ہیں پھر موسا اور عئیسہ اور ابراہیم موسا اور عئیسہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت دنیا میں یہی تین اقوام ایسے تھے مشرقین مکہ مشرقین عرب وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں جبکہ عیسائی بھی اور یہودی بھی اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں موسیٰ یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر وجہ یہ کہ پیغمبر کی وہی کی تجبی قرآن حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ دیتا ہے کیونکہ حضرت نو وہ پہلے پیغمبر تھے کہ جو رد شرک پر اللہ نے بھیجے تھے وہ امر بالمعروف پہ بھی آئے تھے لیکن نہیں عانل منکر پر پہلے پیغمبر اور منکرات میں جو سب سے پہلا بڑا منکر ہے شرک ہے حضرت نو علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جو رد شرک پر آئے تھے ان سے پہلے بھی دیگر پیغمبر وہ گزر چکے ہیں یہ ہم نے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو اکاسٹھ میں ہم نے یہ بات کی تھی یا ایک سو ترسٹھ میں انا الیکا کما من ہم نے بخاری کا حوالہ بھی دیا تھا کہ امام بخاری جب وہ کئی فقا نہ بد بخاری کا آغاز وہ کرتے ہیں تو اس میں سورہ نساء کی اسی آیت کو وہ پیش کرتے ہیں وجہ یہ کہ آخری پیغمبر کی وہی کی تشبیح حضرت نع علیہ السلام کی وہی کے ساتھ ہے اس سے پہلے آدم علیہ السلام اور دیگر پیغمبر تو وہ صرف امر بالمعروف پہ آتے تھے منکر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا سب سے پہلے پیغمبر جو منکر کی تردید پہ آئے تھے وہ نو علیہ السلام تھے تو یہاں پہ ان پانچ جلیل القدر اور اول العظم پیغمبروں کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے شرا ما ندین به نوحا شرع بمانے ظاہر کرنا بیان کرنا واضح کرنا شریعت کو بھی شریعت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ واضح ہوتی ہے اور اس میں اندھیرا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ سنن کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم تو کم اعلیٰ میں نے تم لوگوں کو ایک روشن دین پر چھوڑا ترکتکم تو ملت اعلیٰ لئی لوہا کا رہا میں نے تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑا ہے یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں ایک روشن اور واضح دین پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے مطلب یہ کہ اس میں سرے سے اندھیرا ہے ہی نہیں لئی لوہا کا اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے اور واضح ہے سرے سے اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں تو دین اسلام شریعت کو بھی شریعت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اور اس میں وضاحت ہے اور اس میں کوئی اندھیرا اور چھپی بات ہے نہیں خفان ہے نہیں ہاں لوگوں کے عقل کا قصور ہو سکتا ہے ان کے ذہن اور ان کے فہم کا قصور ہو سکتا ہے شرال میندین ماوس ابین واضح کیا ہے اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے میندینی دین میں سے ما وہ وسابی نو یہ یہ ماں وسابی وہ جو وسیعت کی ہے اللہ نے اس پر وسیع کی تھی اللہ نے اس پر نوح علیہ السلام کو، یعنی حضرت نو اس کا مکلف بنایا تھا اور یہ ما وسابی یہ کیا ہے تو مین الدین یہ اس کا بیان ہے لیکن مین دین کو اس لیے مقدم ذکر کیا کیونکہ مقصود یہاں پہ مقصد یہاں پہ دین کو ہی بیان کرنا ہے کہ ادرت نوح کو اللہ نے کس چیز کی وسیعت کی تھی تو وہ دین تھا اور آگے اسی دین کی وضاحت آ رہی ہے شرال نوحا بیان کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے واضح کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے یا ظاہر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اور شریعت کو شریعت لغت میں اس وجہ سے شریعت اصل میں لغتاً یہ اظہار کو کہتے ہیں بیان کو کہتے ہیں اسی لیے شرع یہ واضح راستے کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے عام طور پہ راستوں پر بورڈ لگے ہوئے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ شارع عام نہیں ہے شارع یعنی راستہ یہ عام راستہ نہیں ہے شریعت ایک واضح راستے کو کہتے ہیں واضح راستہ اور کہ جس پر لوگوں کی آمد و رفت ہو بدعت, بدعت وہ, دین میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا جس کی اصل نہیں ہوتی جس کی اصل نہیں ہوتی اور بدعت وہ چھوڑی چپے جو ہے وہ آتا ہے اس کا باپ نہیں ہوتا اور شریعت لانے والا اس کی اصل وہ ہوتی ہے اسی لئے یہ دونوں وہ متضاد چیزیں ہوتی ہیں یہ لفظ قرآن نے بمانے اظہار کے سورہ آراف میں استعمال بھی کیا تھا سورہ آراف آیت نمبر 163 میں وہاں پہ وَدْرِبْ لَهُمْ مثلاً اصحاب القرية وہ جو ایک کانت حاضرت البحر بنی اسرائیل کے اس قوم کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو دریا کے کنارے آباد تھا کہ جن پر اللہ نے ہفتے کے دن کا شکار بند کیا تھا تو وہاں پہ اس آیت میں آتا ہے جب آتے تھے ان کے پاس ان کی مچھلیاں ظاہر یعنی بالکل پانی کی سطح پہ وہ نظر آتی تھی آنکھوں سے تو شران ظاہر شریعت کو بھی شریعت اس کے اظہار کی وجہ سے اور اس کی وضاحت کی وجہ سے کہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج بہت سارے لوگوں پر شریعت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ خفا میں ہے اور وہ پوشیدہ ہے وجہ یہ کہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے شرح القم میندی نے ماوس صابح واضح کیا ہے بیان کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے من نے دین میں سے ما وَوْ دِينَ وَسَّى بِهِ نُوحًا کہ جس کی وسیعت کی تھی اللہ نے نوحًا نُوح علیہ السلام کو وَالَّذِي اور وَوْ دِينَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ہے پیغمبر دین کیا ہے قرآن ہے دین کیا ہے سنت ہے اس کی وضاحت ہے وَمَا وَسَّى نَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا اور وہ دین وہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ موسا موسا علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے میں نے کہا کہ ادرت نوح علیہ السلام وہ پہلے ذکر کیے وجہ یہ کہ وہ تمام پیغمبروں کے ابو ہیں یعنی ویسے تو آدم ہیں لیکن ادرت نو اس حیثیت سے کہ وہ پہلے پیغمبر تھے کہ جو رد شرک پر اللہ نے بھیجے تھے پھر ان تین پیغمبروں کا تذکرہ اور یہ بھی زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے ابراہیم پھر موسا پھر عیسیٰ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تینوں اقوام یہ موجود تھے کہ جو ابراہیم موسا اور عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی دنیا میں اکثریت یہی لوگ آباد ہیں ابراہیم موسا اور عیسیٰ کو ماننے والے وماوسینہ بھی اور وہ دین اللہ نے تمہارے لیے واضح کیا ہے کہ جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم موسا اور ائیسہ کو کس چیز کی وسیعت کی تھی دین میں سے ان اقیم الدین ولا تفر ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو دین کو قائم کرو ولا تفر رقوفی ہی اور ولا تطفر رقوفی اور مت جدا جدا ہو فی ہی اس دین میں یا تفرقہ نہ پیدا کرو فی ہی اس دین میں اس دین میں تفرقہ اور علیحدگی یہ پیدا نہ کرو اقیم الدین یہ مثبت انداز سے حکم ہے ولا تفر رقوفی یہ سلبی انداز میں اسی اقیم الدین اقامت دین کا یہ حکم ہے کہ اس میں تفرقہ یہ پیدا نہ کرو ان انعیم الدینہ ولافر فی تمام امبیال مسلام ان کے اصول وہ ایک ہیں شاولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ میں اس آیت کو ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اوس نہ کا یا محمد وم دین ہم نے آپ کو اور ان پیغمبروں کو جس دین کی وصیت کی تھی اور جو دین ہم نے بھیجا تھا وہ دین واحد تھا دین واحد تھا یہ احکام القرآن میں ابن العربی وہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ ایک ہی اصول ہے کہ جس میں کسی شریعت میں بھی اختلاف نہیں تھا مراد کیا ہے توحید ہے وہیت توحید والصلاة والزکاة والسیام والحج والتقرب الاللہ تعالی بصالح الاعمال پھر آگے اب توحید میں کوئی اختلاف نہیں اسی طرح صلاة تمام ادیان میں تھا زکاة تمام ادیان میں تھا ہاں پھر صلاة نمازیں کتنی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے زکاة کی مقدار کتنی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول ایک ہے پرنسپلز ایک ہیں اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنا نیک اعمال کے ساتھ اسی طرح تمام ادیان میں صدق سچ بولنا وعدے کو پورا کرنا امانت داری اسی طرح رشتے داری سل رحمی اور کفر حرام ہونا قتل ناجائز ہونا زنا بدکاری یہ تمام چیزیں اور مخلوق خدا کو تک تکلیف دینا یہ تمام تو دین ایک ہے اصول ایک ہے ہاں البتہ شرائط یعنی شریعتوں میں بعض چیزوں میں ان کی کیفیات میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے تمام مفسرین یہی کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی مراد یہی ایک ہے حدیث میں بھی آتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت میں بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ الانبیاء اور اخوت اللہ پیغمبر جو ہیں تو یہ مختلف ماؤ کی اولاد سے بھائی ہیں یعنی باپ ان کا ایک ہے وہ ام مہا تو ہم شتا دین واحد دین ان کا ایک ہے البتہ ان کی مائیں وہ مختلف ہیں کیا مطلب اصول تمام پیغمبروں کے یہ ایک ہیں ہاں البتہ مائیں مختلف ہیں یہ یعنی پھر ان میں جو جزیات ہیں تو ان میں اختلاف یہ ہے اور یہ ممکن ہے اصول تمام کے ایک ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے قرآن جو کہتا ہے اندین بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ کے سامنے اللہ کی تابے اللہ کے احکام کے سامنے گردن چکانا اور یہی طریقہ ابراہیم کے دور میں بھی تھا موسا کے دور میں بھی حضرت عیسیٰ ہر دور میں اللہ یہی چاہتے ہیں بندوں سے کہ وہ میرے احکام کے سامنے گردن نہاد ہوں اسی کو اسلام کہتے ہیں ان اقیم الدین ولا تفر فی کہ دین قائم کرو ولا تفر رقوفی ہی اور تفرقہ نہ پیدا کروفی ہی اس دین میں فرقہ نہ پیدا کرو اس دین میں یہ جی اور تفرقہ نہ پیدا کرو اس دین میں قبرا عل مشرقی نا یہ جی اور تفرقہ یہ نہ پیدا کرو اس دین میں یہ جی قبرا عل مشرقی نا بھاری گزرتا ہے عالم مشرقین مشرقین پر چونکہ دین میں ویسے تو دین کے یہ اصول تمام ایک ہیں لیکن اس دین میں جو بنیادی عقیدہ ہے تو وہ توحید کا ہے اور مشرقین پر یہ توحید کا عقیدہ یہ بڑا بھاری ہے کبرا بھاری ہے اور بھاری گزرتا ہے عالم مشرقین مشرقین پر ماں وہ کلمہ توحید تدر کے جن جن کو آپ بلاتے ہیں اس کی طرف اے پیغمبر آپ مشرقین کو جس توحید کی طرف بلاتے ہیں تو یہ ان پر بڑا گراں گزرتا ہے اور یہ ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے توحید یہ مشرقین پر بڑا بھاری گزرتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ اسی بات کو بیان کرتا ہے سورہ سعاد آیت نمبر 5 میں کہا اجعلالآلہتا الہ واحدا انہذا لشیئن عجاب یہ پیغمبر کیا کہتا ہے کہ تمام آلہا یہ بیکار ہیں اور صرف الہ واحد یہ صرف الہ واحد کو ہی تمام امور سومتا ہے یہ تو بڑا عجیب عقیدہ ہے سورہ زمر آیت نمبر پینتالیس میں گزرا تھا وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمع حضرت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره مانت دور کی بات توحید کی یہ بات سننا بھی ان پر یہ بھی گوارہ نہیں ہے۔ جب توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی بات کی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں بھی گزرا تھا۔ اسی طرح یہ قرآن میں جگہ جگہ کہ ان پر یہ مسئلے توحید یہ بڑا باری گزرتا ہے صافات آیت نمبر پینتیس میں بھی گزرا تھا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ انکان تکبر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی قبر المشرقین اور چونکہ سورت میں دعوی توحید وہی ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے قبرا علمشرقین ماتد العم علیہ بھاری گزرتا ہے مشرقین پر اور یہ جب بندہ دیکھتا ہے عام معاشرے میں بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ توحید پر زیادہ زور لگاتے ہیں توحید کی زیادہ تاکید کرتے ہیں بندہ جب معاشرے میں دیکھتا ہے کہ لوگوں کا بگاڑ اگر ہے تو وہ توحید اور عقیدے میں ہے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور اسی یہی مسئلہ اور یہی توحید کا موضوع یہ لوگوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے لوگوں کے عقیدے وہ بگڑے ہوئے ہیں اسی لیے آپ توحید کے متعلق بعض کو یہ سنیں گے جب آپ یہ بیان کریں گے کہ اصل میں حضرت آدم توحید کے ساتھ بھیجے گئے تھے لیکن آج کے جو اپنے آپ کو فلسفی کہلانے والے اور فلسفہ پڑھنے والے کہ یہ سب سے پہلے انسان وہ شرک کرتا تھا اور یہ توحید یہ بعد کی باتیں ہیں اور بعد میں یہ یہ عقیدے یہ پیدا ہوئے ہیں ابراہیم سب سے پہلے یہ لائے تھے زرطش جو ہے یہ سب سے پہلے یہ لائے تھے تو یہ بندے کو تب پتا چلتا ہے کہ جب آپ ان پڑھے لکھے لوگوں سے فلسفہ کی یہ گمراہ کن باتیں یہ آپ سنتے ہیں قبرا المشرقی نما تدر اسی طرح معاشرے میں آپ لوگ دیکھیں زندہ پیروں نے اپنے آپ سے خدا بنایا ہوا ہے آج کے مولویوں نے ہے دیا حلال اور حرام کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ جس چیز کو حلال قرار دیں وہی حلال ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیں وہی حرام ہے اللہ منشا اللہ بعض لوگوں میں خدا خوفی ہے قبرا المشرکین امات بھاری گزرتا ہے مشرقین پر وہ مسئلے توحید کہ جن کو آپ بلاتے ہیں الہی اس مسئلے توحید کی طرف یہ اللہ جبھی الہ معیشہ اور ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اس پیغمبر کو کوئی اور اللہ کو نظر نہیں آیا کہ صرف اسی پیغمبر کو چننا تھا یہی اعتراض تم پر بھی کریں گے کہ کوئی اور نہیں تھا اور تم یہ باتیں کرتے ہو جواب اللہ یشا اللہ چنتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی پسند ہے کہ وہ جسے چنتا ہے اور جس کا انتخاب کرتا ہے وہی میونب اور اس میں مبلغ کو تسلی ہے کہ تم بیان کیا کرو یہ نہ دیکھو کہ لوگ مان نہیں رہے بلکہ جن کے دلوں میں عنابت ہے جن کے دلوں میں رجوع ہے اللہ انہیں توفیق دے گا توفیق دیتا ہے اللہ علیہ اپنی طرف میونب اسے جو عنابت کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پلٹتا ہے اور واقعی جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ اس مشن میں وہ شریک ہو جاتے ہیں وماتفر رقو اللہ بغ امبئی نہ گزشتہ کے ساتھ تو اس کا ربط یہ ہے کہ جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دین واحد پر اکٹھا کیا تھا اور سارے پیغمبروں سے یہ کہا تھا کہ سارے ایک ہی دین کو قائم کریں اور اس میں کوئی اختلاف یہ پیدا نہ کریں تو پھر دین میں یہ مختلف تفرقے لوگوں میں ہم یہ مختلف تفرقے اور یہ فرقے یہ کیوں بنے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے اور یہ اس دوسرے شبے کا پہلا جواب بھی ہے کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا پہلا جواب کہ ان علماء نے یہ علماء ضد اور ایناد کی وجہ سے زدہ زدی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے کوئی دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے کہ میری بات کو لوگ مانے اور میرا سکہ جو ہے تو وہ چلتا رہے تو یہاں پہ یہ اس دوسرے شبے کا پہلا جواب بھی ہے اور گزشتہ کے ساتھ بھی ربط یہی ہے کہ یہ لوگ پھر اختلاف کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب و ماتفر رقو اللہ داجا احم العلم بگم بین اور جدا نہیں ہوئے یہ لوگ اس اتفاقی دین سے وما رقو اور جدا نہیں ہوئے اس متفق علیہ دین سے الامباد ماجا احم العلم مگر بعد اس کے کہ آیا ہے ان کے پاس علم بغیم بے نم زدہ ضدی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے بے نم آپس کی بے آپس میں یعنی ان حق پرستوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے اور ایناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ جملہ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تیرہ میں گزرا تھا کہ جس آیت میں تھا کان انا سمت واحدہ سارے لوگ وہ ایک ہی عقیدہ توحید پہ تھے تو اللہ نے پیغمبروں کا یہ سلسلہ رد منکر پر یہ شروع کیا تو وہاں پہ ہم نے اس جملے میں تین باتیں وہ ذکر کی تھی کہ اختلاف کنوں نے کیا اور کب کیا اور وجہ کیا تھی اور کیوں کیا تو اختلاف جو کیا ہے تو ہمیشہ مولویوں نے کیا ہے مولویوں نے کیا ہے اور کب کیا ہے علم آ جانے کے بعد کیوں کیا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بغیم بینہم حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے اور یہ بغات ہیں زدہ زدی کی وجہ سے حق پرستوں کے ساتھ ان کی ایک حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف یہ کیا ہے یعنی ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ میری چلے اور ہمیشہ دین کو اسی چیز نے بگاڑا ہے اسلام میں بھی مسلمانوں میں بھی جو گمراہ فرقے یہ قدریہ تھے یہ جبریہ تھے معتزلہ تھے یہ جتنے گمراہ فرقے یہ وجود میں آئے ہیں تو اس کا سبب بھی یہی تھا کہ میری بات چلے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قرآن یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے اور ہمیشہ ہر دور میں ایک گروہ یہ دین حق پر یہ قائم رہتا ہے اسی لیے ہر دور میں جب اس میں جو لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کرتے ہیں ایک مجدد کو اللہ پیدا کر دیتے ہیں ہر دور میں اور وہ مجدد وہ جھاڑو لے کر آتا ہے اور وہ یہ جو جالے وغیرہ یہ ہوتے ہیں تو ان کو صاف کر دیتا ہے اور چونکہ گزشتہ ادیان کی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت اللہ نے اس دور کے مولویوں اور علماء کو حوالہ کی تھی اسی لیے جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر وہ بگڑتے ہی چلے گئے اور وہ جو حقیقت تھی تو وہ ان سے گم ہو گئی اسلام پر اور دین اسلام پر آخری امت پر یہ اللہ کا یہ احسان ہے ماتفر رقو اللہ میں بعد ماجا احمل علموں بغیہم اور اختلاف جدا نہیں ہوئے یہ حق سے اس متفق علیہ دین سے مگر بعد اس کے کہ آیا ہے ان کے پاس علم زد کی وجہ سے بینہم آپس میں ان حق پرستوں کے ساتھ ان حق پرستوں کے ساتھ زد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیا ہے علام اقبال جب انہی مولویوں کے متعلق بال جبریل میں وہ ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ اور ملہ کی اسی ذہنیت کو کہ اس نے تو ہمیشہ اختلاف ہی برپا کیا ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ عقیدے انہوں نے امت میں یہ پھیلائے ہیں اور شروع کیے ہیں تو علامہ اقبال اسی چیز کو علماء سو کو وہ ذکر کرتا ہے ایک جگہ پہ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں زب سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب حور و شراب ولب کشت نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقول بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت ہے بداموزی یہ اقوام و ملل کام اسکا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان سو کو جنت میں داخلے کا اللہ نے حکم دیا تو اتفاق سے میں بھی وہاں پہ موجود تھا کہ ملہ کی اتنی پذیرائی جو ہے تو یہ ہو رہی ہے تو میرا میری قوت برداشت وہ بھی جواب دے گئی اور میں نے اللہ کے حضور عرض کرنے سے اپنے آپ کو میں نہ روک سکا تو اقبال کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تو وہاں ضبطن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت تو پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اللہ سے میں نے عرض کی اور گزارش کی کہ اللہ میری اس جسارت کو آپ معاف فرمائے اس مولوی کو آپ بہشت اور جنت میں بھیج رہے ہیں یہ شخص کہ جہاں پہ اس کے جنت کی حوریں اور شراب اور یہ جو باغات ہیں تو یہ اسے کیسے راس آئیں گے یہ اس کے اطمینان قلب کا باعث کیسے ہو سکیں گے یہ تو اپنی فطرت کے لحاظ سے امت میں تفرقہ اور لڑائی جھگڑے کا قائل رہا ہے عرض کی میں نے اللہ میری تقصیر معاف خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت کہ اسے یہ چیزیں تو مطمئن نہیں کر سکتی کیونکہ جنت میں لڑائی جھگڑے بحث و مباحثے اور یہ تکرار کی جگہ تو ہے نہیں جب کہ یہی چیزیں یہ جھگڑے لڑائی جھگڑے اور اختلاف اس اللہ کے بندے کی فطرت اور خصلت ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتا تو پھر اسے جنت میں چین کیوں کرائے گا نہیں فردوس دو مقام جدل و قال و اقول بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اس علماء سو کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف قوموں اور جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف سکھا پڑا کر یہ فتنہ اور فساد جو ہے یہ برپا کرے تو جنت میں اس کا یہ شوق یہ تو پورا نہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو نہ مسجد ہے نہ گرجا ہے نہ کوئی اور عبادت خانہ ہے کہ یہ اپنے اس پسندیدہ شوق کو یہ تسکین دینے کے لیے یہ اس جگہ کو استعمال کر سکے ممبر و محراب کو استعمال کر سکے تو جنت میں یہ مطمئن نہیں ہوگا ہے بداموز یہ اقوام و ملل کام اس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت تو مقصد یہ ہمیشہ ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے حق کے ساتھ اب سوال یہ آتا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اللہ انہوں نے اختلاف کیا ہوتا اور اللہ نے انہیں فورن ہلاک کیا ہوتا تو یہ کیوں اتنے مطمئن اور بغیر عذاب کیے ہوئے یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں قرآن کہتا ہے ولو لا کل متن سبقت میربے کا اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے کیوں کہ اگر وہاں پہ انہوں نے اختلاف کیا ہوتا اور فوراً اللہ ہلاک کرتے تو پھر ہر کسی کو یہ پتا چلتا کہ واقعی حق کیا ہے ولو لا کل متن سبقت مربع کا اور اگر نہ ہوتا حکم عذاب کی تاخیر پر کلمہ سے مراد اللہ کا حکم اور اگر نہ ہوتا حکم عذاب کی تاخیر پر اور انہیں مہلت دینے پر سبقت پہلے سے طے پہلے سے طے ہوا ہوتا سبقت پہلے سے گزرا ہوا یعنی پہلے سے گزرا ہوا من رب کا تمہارے رب کی جانب سے یعنی تمہارے رب کی جانب سے یہ پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے اور یہ حکم تاخیر عذاب کا یہ گزر چکا ہے۔ علاج المسمن وقت مقررہ تک اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا جو مقررہ وقت ہے وہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُدْيَ بَيْنَهُمْ تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ابھی کے بھی یہ حالات کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ ہمیشہ یہ محلت دیتا ہے اور اس سے پہلے جگہ جگہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا کہف آیت نمبر اٹھاون میں گزرا تھا اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر پینتالیس میں اور دیگر جگہ پہ قرآن نے یہ کہا ہے لقد یا ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان ان کے مابینگے آنے والا جملہ ودین او رس الکتاب میں بادم اس میں ایک اور سوال کا جواب اس صورت میں یہ مستقل چھوٹے چھوٹے جملے یہ بیان کیے گئے ہیں اور ہر جملے کے پیچھے ایک سوال ہوتا ہے کہ جو اس کا جواب یہاں پہ اس جملے میں دیا گیا ہوتا ہے اب اس جملے میں ودین او رسول کتابہ اس جملے میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا ہے پیغمبروں کے بعد انہوں نے جو اختلافی عقیدہ اپنایا ہے تو کیا یہ اپنے اختلافی عقیدے پہ مطمئن ہیں اسی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کے متفق دین سے اختلاف کیا ہے قرآن کہتا ہے یہ اس اختلافی عقیدے میں بھی یہ مطمئن نہیں ہے وہ رسول کتاب میں بادم اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں وارث بنایا گیا ہے کتاب کا مراد سارے ہیں اس میں یہود بھی آتے ہیں اس میں نصارہ بھی آتے ہیں اور اس میں پھر عرب بھی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی کتاب کے وارث بنا دیے گئے بے شک وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے ہیں آسمانی کتاب کے ممباد ان پیغمبروں کے جانے کے بعد ان پیغمبروں کے بعد کیونکہ اختلاف انہوں نے ان پیغمبروں کے بعد کیا ہے تو کیا یہ اپنے اختلافی عقیدے میں کہ انہوں نے حق سے اختلاف کیا ہے توحید سے اختلاف کیا ہے تو کیا یہ مطمئن ہیں؟ قرآن کہتا ہے لفی شک کہ من مریب وہ ضرور شک میں ہے من ہو اس کتاب سے یا اس عقیدہ توحید سے مریب ایسا شک ہے کہ جو دن بدن بڑھنے والا ہے ایسا شک ہے کہ جو انہیں غیر مطمئن کرنے والا ہے اور بے چین کرنے والا ہے یہ اپنے عقیدے میں بھی یہ مسترب ہیں اور یہ پریشان ہے جی اسی لیے اگر آپ بطور مثال کہ جی آج اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے توحید کے مقابلے میں عقیدہ تصلیس پیدا کیا ہے اور انہیں یہ کہیں کہ آپ اس تصلیس کی ذرا وضاحت کریں کہ تین خدا ہیں تو وہ اپنے عقیدے کے سلسلے میں بھی وہ بے چین ہے اور وہ شک میں ہیں ان کا جو سب سے بڑا بڑا سے بڑا پادری اور پوپ ہوتا ہے تو وہ بھی عقیدہ تصلیس کو وہ سمجھا نہیں سکتا عام لوگوں کو کبھی کہتا ہے ایک کے تین اور کبھی کہتا ہے تین کا ایک یعنی ایک ایسی گردش اور ایسے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو صرف یہ باور کراتے ہیں کہ یہ مذہب کا راز ہے یہ مذہب کا راز ہے اور یہی ان کی سب سے وہ شکی شک اور بے اطمینانی کی بڑی دلیل ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باطل نظریہ ہے اور باطل عقیدہ ہے ورنہ اگر دین کا بنیادی عقیدہ ہوتا تو لوگوں کے فہم میں آتا لیکن جب لوگ ہی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا راز ہے تو یہ کیا دین ہوا عقیدہ توحید تو بڑا واضح عقیدہ ہے اور لوگوں کی سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے اس اختلافی عقیدے میں بھی یہ مطمئن نہیں ہے بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں شرح الکم دین ماوََ صابحن واضح کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے وہ کہ جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نو علیہ السلام کو اور وسیعت چونکہ اس مضبوط حکم کو کہتے ہیں ویسے وسیعت تو یعنی مرنے کے وقت انسان جو بات کرتا ہے اصل میں وہ بڑے دل سے کرتا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے وسیعت ایک تاقیدی حکم کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ وسیعت سے مراد یعنی بڑا تاقیدی حکم اللہ نے کیا تھا ما وصا بہی نوحا جس کی وسیعت کی تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو والذی اور وہ کتاب اوحینا علیہ کا جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ہے پیغمبر اور وہ دین کہ جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم موسا اور عیسہ علیہ السلام کو اور وہ دین یہ تھا اور وہ حکم یہ تھا ان اقیم مدینہ کہ قائم کرو دین کو ولا تفر رقوفی ہی اور تفرقہ نہ پیدا کرو فی اس میں قرآن بھی کہتا ہے وا بحبل بحب جميعا ولا ان ولا قبر قبر المشرکین ما تدعوهم ال اور اس اقامت دین میں اور ان دین کے اصولوں میں جو سب سے جو بنیادی عقیدہ ہے کہ دین کے وہ تمام باتیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں وہ کیا ہیں قبر علمشرکیند الحم گراؤں گزرتا ہے مشرقین پر وہ مسئلہ توحید کہ جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں اور جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں مشرقین پر یہ بڑا گراں گزرتا ہے اور یہ بڑا بھاری گزرتا ہے تو کبھی کہتے ہیں کبھی مبلغ پر اعتراض کرتے ہیں یہ مشرقین پر اس بیان کے بھاری گزرنے کی تو کبھی داعی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابا صلی اللہ بشر رسولہ اور کبھی جس طرح سورہ ظخرم میں یہ اعتراض ان کا آ بھی جائے گا کہ مکہ اور طائف کے ان دو بڑے شہروں میں صرف اس شخص پر یہ قرآن نازل ہوا ہے آپ پر بھی یہ اعتراض کریں گے اسی طرح کبھی کہیں گے کہ ہمارے سامنے یہ پیغمبر یہ خط کیوں نہیں لاتے قرآن ایک ہی مرتبہ میں کبھی نازل کیوں نہیں ہوتا کبھی قرآن پر اعتراض کریں گے کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح کبھی دعوت پر اعتراض کبھی داعی پر اعتراض کبھی قرآن پر اعتراض اور یہ ان پر وہ بھاری گزرنا ہے بھاری گزرتا ہے مشرقین پر وہ مسئل توحید کہ جن کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ یجتبی علیہ مئی شاہ اور اللہ چنتا ہے علیہ اپنی طرف مئی شاہ جسے چاہے اس کتاب کے لیے اس رسالت کے لیے اللہ جنہیں چنتا ہے جنہیں انتخاب کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی إِلَيْهِ مَن <يُنِّيب> اور آپ اپنا کام کرتے رہیں توفیق دیتا ہے اللہ اپنی طرف اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عنابت کرتا ہے وہ ماتفر رقو اللہ بعد باد ماجا علم بغم <بَيْنَهُم> بے اور جدا نہیں ہوئے یہ لوگ حق سے مگر بعد اس کے کہ آیا ہے ان کے پاس علم یعنی علم آ جانے کے بعد اور یہ ان مولویوں نے اختلاف کیا ہے کب کیا ہے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا ہے علماء نے کب کیا ہے علم آ جانے کے بعد اور کیوں کیا ہے یہ بغیم بینہم یہ مفعول لہو ہے ضد زد ضدہ کی وجہ سے بینہم نوم آپس میں حسد کی وجہ سے آپس میں ولولا للاقلمت سبقت میں رب کا اور اگر نہ ہوتا یہ حکم عذاب کی تاخیر پر پہلے سے گزرا ہوا تمہارے رب کی جانب سے علاج لمسمن وقت مقررہ تک تو ضرور فیصلہ ہوا ہوتا ان کے درمیان کب کا کب وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْ رِسُ الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا ہے آسمانی کتاب کا مِمْ بَعْدِهِمْ ان پیغمبروں کے بعد وہ شک میں ہے اس کتاب سے یا اس مسئلہ توحید سے مریب ایسا شک ہے کہ جو دن بدن بڑھنے والا ہے اور بے چین کرنے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین